آج کے جو سبق ہوگا وہ اس مسئلے کے متعلق ہوگا اس کے بعد ہم جو شروع کریں گے انشاءاللہ شاء اللہ وہ دایا مطلب رہنمانیہ یا مطلب نظام کے مطابق صفحہ نمبر تین سو چونسٹھ سے شروع ہوگا باب ال نکاحی عہد شرف یعنی مشرقوں سے نکاح کرنے کے بارے میں اس میں بھی جو خاص خاص مسائل ہوں گے وہ پڑھ کے انشاءاللہ ان سے گزر کے پھر اس کے بعد باب القسم آ جائے گا اس کے بعد کتاب الرضا رضا یہ یعنی حضابط کا باپ پینا بچے کے دودھ پینے کی چاہیے. اس کے بارے میں یہ بات ہے یہاں سے ہم ان شاء شروع کریں گے فی حال آج کی عبارت دیکھیے سب نمبر تین سو اکاون وہاں جہاں بندر تھی اور اَن لَا يَتَذَذَذَذَ عَلَيْهَا اُخْرَىٰ فَإِن مَطَابِ الشَّرْءِ فَلَهَا الْمُسَمَّىٰ لأنه صلح مهراً فقد تم به وإن تذَذَذَذَهَا عَلَيْهَا اُخْرَىٰ او اطردها فلها مهر مثلها لأنه سمى مالا هاته نفر فإن نفذاته يمعظم رضام بالألف ويدنل مهر مثلها كما في تسنية الخرامة والهدية مع الألف مدے کی اس بھارت کا جب کسی آدمی نے جس عورت سے نکاح کیا اس شرط پر ایک ہزار مہر کے بدلے اس شرط پر نکاح کیا کہ ان لال میان بن جاتی جو اسے شہر سے باہر نہیں لے کے جائے گا جس شہر میں نکاح کر رہا ہے اسی شہر کے کسی گھر میں اس کو بسائے گا اسے دوسرے شہر میں اس کو اپنے ساتھ نہیں کرے گا اللہ یہ شرط بھی رکھ دی نکال کر کے بدل کے ہوتے ہوئے کسی دوسری عورت سے نکال نہیں کرے گا پہلے وافعات مسمہ اگر مرد ان شرطوں کو پورا کرتا ہے ایک تو اس کے شہر سے بھی نکال رہا اپنے ساتھ اور شہر میں جا رہا اور دوسرا اس کے ہوتے ہوئے کسی اور عورت سے نکاح بھی نہیں کر رہا تو پھر پلگ المسلم اس عورت کو جو مہر متعین کیا گیا ایک ہزار گرم یا پیسے وہ اس کے لیے ہوں گے لی سامان تم جو قیمت ہے ایک ہزار یہ مہر بننے کی سلاحیت رکھتی ہے وقتم تم مراضہ اور عورت بھی اس کو لینے سے راضی ہے وہ ان سے جہاں اگر مرد نے اپنی شرط کو ختم کر دیا توڑ دیا وہاں علی اوپرا یعنی اگر اس نے اس کے ہوتے وہ کسی دوسری عورت سے نکاح کر لیا اور اپرا جرحان یا اس کو اس کے شہر سے نکال کر اپنے ساتھ پہنی اور شہر میں لے گیا لاہور میں رکھنے کا وعدہ کیا تھا کراچی فلانا مانگو مسری نہ تو اب اس کو ماہر مسری ملے گا جی. مالانا اس وجہ سے کہ جو نرک نے جو مہر مقرر کیا تھا اس میں نفع تھا اس پرندہ پاتی کی نادم و رضا نہ لیکن جب شرط ختم ہو گئی کہ جو مجبورہ دو شرطیں لگی تھی ایک تو اس کو شہر سے نہیں لے نکل جائے گا کہیں دوسرا اس کے ہوٹل میں کسی عورت سے نکال نہیں کرے گا یہ شرطیں ختم ہو گئی یہ نا دادی و تو اب عورت کی رضامندی ایک ہزار بھی ختم ہو گئی کیونکہ وہ تو کم مہارت پر راضی اس وجہ سے ہوئی تھی کہ دو شرطیں پائی گئی تھی ایک تو اس کے شہر سے نہیں نکالے گا دوسرا اس کے ہوٹل میں کسی شادی نہیں کرے گا تو وہ کم مہر پہ راضی ہوگی ان شرطوں کو دیکھ کر لیکن جب مرد میں شرط ہی توڑتی اس کی تو وہ بھی کیا ہوگا کم مہارت پر نہیں ہوگی تو یوگو ماہر ہو تو اس کے لیے مہارے اس لیے دیا جائے گا جب اس کو مہر کی رقم دی جائے گی تو مہارے گی نا نہ صرف ایک ہزار روپیہ کیونکہ ایک ہزار روپئے چونکہ کم ہے اور وہ راضی ہوئی تھی کہ کے ساتھ ادیا وغیرہ یا کرافت وغیرہ کو یا اکرام وغیرہ کو متعین کرنا مال الفی کس کے ساتھ ایک ہزار کے ساتھ یعنی کہ میں ہزار روپے مہار دوں گا ساتھ میں تمہیں تین سوپ بھی دوں گا بڑے اچھے بنے ہوئے بنارس کے یا کسی اور شہر کے ٹھیک ہے اور یہ اتنا ہی کوئی اور شخص لگا دی انہوں نے یا حدیہ کہا کہ میں ہزار روپے ماہر بھی دوں گا ساتھ میں جو ہے وہ کیسی ہوتی ہے لگا بچ بھی دوں گا اس طرح کی جو شرط لگا دی باہر ہاں کوئی بھی شرط لگا دے جیسے اس مسئلے میں ہوتا ہے اسی طرح یہاں بھی ہوگا تو یہاں کے کرنا چاہ رہے ہیں کہ نکاح کے اندر تھوڑی بھی شرطیں فاطب لگا دی جائے جس طرح کی یہ شرطیں فاطب تھی کہ میں شہر سے باہر بھی اور کو نہیں نکالے گا سی کو اور اس کے ہوتے ہوئے کسی اور سے نکاح بھی نہیں کرے گا یہ شروع کے پاکستان میں سے ہے یہ شرط تو ختم ہو جاتی ہے لیکن ان کی وجہ سے نقا برقرار نکاح برقرار بر رہتے ہیں اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا نکاح کے اندر اگر شرطہ لگا دی جائے یہ یاد رکھیے گا آگے جتنے مسائل آ رہے ہیں سارے اسی کے متعلق کے کے کے اسی اوپر ہیں کہ نکاح کے اندر کوئی شرط حفاظت لگا دی جائے تو وہ شرط ختم ہو جاتی ہے لیکن نکاح ختم نہیں ہوتا اگلا مسئلہ دیکھ لیجیے انسان نے عورت سے نکاح کیا ایک ہزار پر لیکن شرط یہ لگائی کہ ان اقام ہزار کے مہاروں کیا ان اقام پر کے اس کو شہر میں ہی رکھے گا اقام و دیہا کے مقیم بنائے گا اسی شہر میں جہاں وہ اعلیٰ ہوگا اور شرط یہ لگائی کہ اگر اس کو اس کے شہر سے نکالے دوسرے شہر میں لے جائے تو پھر دو ہزار مہار دے گا فا ان بھیا اگر اس نے واقعی اس کو شہر میں رکھا کہیں لوگ دوسرے شہر میں نہیں دیکھے گیا عورت کے لیے ایک ہزار ہی ہوگا افراج فلاحا معروف اور اگر اس نے اس کو نکال دیا فلاح ہاں معروف مسلح تو تب عورت کے لیے ماہر مسری ہوگا لا القین ماہر مشری کیسا کہ جو دو ہزار سے زیادہ نہیں ہوگا جو ایک سے کم نہیں ہوگا ان کے درمیان میں بین بین سیلا وہاں جہاں کا بھی حمی امام فضر کے نزدیک وپال اشرفانی جمین جایدان اور دونوں دو شرطیں جائز ہیں حتہ کانا لہر الفاظ اگر کوئی شہر میں رکھتا ہے تو اس کے لیے ہزار ہوگا عورت کے لیے محرض الفانی انا خاجہ اگر شہر سے نکال دیتا ہے جی. کیونکہ اس میں عورت کا نقصان ہے تو اس عورت میں اس کے لیے دو ہزار ہوں دونوں دو وہ یقینی رہا ماہر اور عورت کے لیے ماہر اس لیے ہوگا نہ تو وہ ہزار سے کم ہوگا نہ ہیاروں اور مسئلہ اصل بھی ہے جو عورتوں کہا تھا اختلاف ہوگا یہ اصل مسئلے کی جڑ باب الجارات میں ہے اس میں کیا ہے انخت بابل یگ پلاق دیران اگر تم نے اس سوٹ کو آج سی دیا تو تمہارے لیے ایک دن ہم بے نصب کا وہ بدن اگر تم نے اس کو کل سیا تو پھر نیکسٹ دن ہم لیں بس زندگی نہیں ہوئی ان شاء اس کو انتریب ہم بیان کریں گے تو یہاں بھی یہی بات ذکر کی ہے تو یہی چیز ہے کہ جو شروع لگائی جائیں شرائط لگائی جائیں کے اندر ان سے نکاح کی صحت پر کوئی اثر نہیں ہوتا وہ بے حای ہی برقرار رہتا ہے شرط جو ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے وہ فاسد ہوتی ہے جی وہ باتیں ہو جاتی ہے لیکن نکاح اپنی حیات پہ برقرار رہتا ہے اور اس کے اندر بھی ایسی خاصیت نہیں تو باقی آگے اس کے آگے جو مچھالا ہیں وہ بھی اس سے ملتے جلتے ہیں اسی کے اوپر بات ہے کہ شروع پہ فاستا جی آپ جی دیکھ سوال کے جب دو ہزار سے طے ہوئے تھے تو یاد رکھیے گا دو ہزار سے گائد جو ہے وہ اس لیے نہیں ہوگا کہ شوہر نے ایک بار بیان کی تھی دو ہزار کی جب وہ شرط سے پورا اتر یعنی اس کو شہر سے نکالے تب دو ہزار دے گا اس کو اب شوہر نے شرط کو توڑ دیا مثال کے طور پہ جی <laughs> شرد کو توڑ کر اس نے ایک قسم کی تازی کی ہے جو جاتی کی ہے اب اس کے اوپر جرمانہ بھی اتنا ہی لازو ہوگا جتنا کہ اس نے جاتی کی ہے اور اس کے اوپر جو اس نے پہلے بیان دیا تھا یعنی کہ وہ دو ہزار دے گا وہی وہ اس کے اوپر رہیں گے جی اس سے زیادہ اس میں اضافہ نہیں کیا جائے گا اس کے تازی کا جرمانہ بھی اتنا ہی ہوگا جتنا کہ اس نے بیان کیا ہے کہ وہ دو ہزار دے گا وہی وہ اس کا جرمانہ شمار ہوتا تھا وہی وہ اس کو دینی پڑیں گے فلاحا مہر مسلیہ ماہر مثل یاد رکھیے گا مہرِ مثل اسے کہتے ہیں کہ اس عورت کی خاندان خاندان کی جو دوسری عورتیں ہیں آج ان کو جو مہر دیا جاتا ہے جی آج جس کو جو مہر ملتا ہے عورتوں کو اس, اس کے خاندان کی دوسری عورتوں کو یہی مہر اس کے لیے ہوگا اسے کہتے ہیں مہرِ مثل جی ہاں ماہر کا لفظ اکثر آئے گا اس کو خوب یاد رکھیے گا اچھی بات آپ نے سوال کیا میری آپ کو معلوم اس بارے میں بہرحال ماہر اس لیے اسی کو کہتے ہیں کہ اس کے اس عورت کا نکال کیا گیا ہے اس کے خاندان کی دوسری عورتیں ہیں اس کی کگن وغیرہ اس کی وغیرہ یا اس کی اور جانے والیاں اسی خاندان میں ان عورتوں کو جتنے آٹن عام طور پہ ماہر دیا جاتا ہے اسی قسم کا ماہر اس کو بھی ملے گا اسے بولتے ہیں ماہر جسری دوسری عورتوں کے مالد ماہر ملنا ان شاء اللہ سپر نمبر تین سو چونسٹھ سے پڑھیں گے بابو نکاری اہلی شرکی یہاں سے پڑھیں گے جی مین اس لیے ہی ملے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ جب شرط ختم ہو جائے تو مشروط بھی ختم ہو جاتا ہے اذا فات شرط فاتل مشروط شرط ختم ہوگی تو مشروط بھی جس چیز کے لیے شرط لگائی گئی تھی وہ اس کا کام بھی ختم ہو گئے تو شرط بھی ختم ہو گئی اب جب رہ گئے پیچھے مہر میں سے مہرے مسری تو وہ بھی اس کو ملنا ہے اور وہ چیز نہیں ملے گی اسے لیکن دیکھو نا کمی کی صورت میں اگر وہ شہر جیسے پہلے مسئلے میں شہر جی. سے, سے نہیں نکالے گا اس پر ایک ہزار دے رہا ہے جی. اور اس کے اوپر راضی بھی ہے حالانکہ یہ اس کے تقریباً ہمارے بہت سے کم ہے جی لیکن عورت راضی کیوں ہوئی کہ جو شہر میں رہے گا کوئی ایسی بات میں اس کو شہر سے نہیں نکالتا اور پرانی اس بات سے ٹھیک ہو گیا اور اس کے اوپر جو ہے لیکن جب وہ شرط کو توڑ دیتا ہے شرط کو توڑ دیتا ہے تو اس میں اس کو محرض اس لیے ملے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ اب ایک ہزار نہیں کیونکہ ایک ہزار تو اس کے مہر میں کم نہیں ہے ایک ہزار جب وہ راضی ہوئی تھی اس نے اپنے حق کو کم کیا تھا اس وجہ سے موجودہ شرطوں کی وجہ سے اس کو شہر سے نہیں نکال دے گا اور اس کے اوپر کسی اور اور نکال نہیں کرے گا اس وجہ سے راضی ہو گئی تھی ایک ہزار پر اب جب دونوں ہی شہریں ختم ہو گئی اب اس کو ایک ہزار دے کے اس کے ہاتھ کو مزید کم نہیں کیا جائے گا بلکہ اس کو مارے مصری بڑی شان سے دیا جائے گا جی ہاں اگلے مسئلے میں یہی بات ہے جی بڑی مخراجہ فلاح ماہر بہتری ہاں لڑائی زادی والا ہی شرط یہ تھی نکا دیا ایک ہزار پر کہ اگر اس کو مین کرے گا یعنی بھائی کر رکھے گا اور دو ہزار پر دو ہزار ماہر ملے گا اگر اس نے اس کو نکالا ابھی احکامہ اگر اس نے اس کو شہر میں رکھا پلہ اس کے لیے ہزار ہے پلہ لائیو والا الفائی وہ لائیو الفی ہاں اور اگر اس نے اس کو شہر سے نکال دیا تو اس کے ماہر اس لیے ہوگا دو ہزار سے زائد نہیں ہوگا اچھا اس کو دوبارہ اچھی طرح देखिए इमाम पर अल के नजदीक अगर शोहर उसी शहर में उसको रखता है तो उसका महर एक हजार होगा जी اور جو دوسری شرط لگائی ہے دو ہزار والی یہ شرط فاطل ہو جائے گی ایمان فارہ ہسپتالے کے لئے. کیوں؟ کہ اگر شوہر بیوی کو اس کے شہر سے باہر لے جاتا ہے تو اب وہ دو ہزار ماہر کے بجائے اس کا مہر ماہر مسل ہوگا جو ایک ہزار سے کم بھی نہیں ہوگا اور دو ہزار سے زائد بھی نہیں ہوگا ایک ہزار سے کم تو اس لیے نہیں ہوگا کہ اگر عورت کا مہر ماہر ایک ہزار سے زائد ہوگا تو اسے شرط کو کبوتر کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. جبکہ شوہر نے اس شرط کو ختم کر کے اسے توڑ دیا اور دو ہزار کو رائز اس لیے نہیں ہوگا کہ شرط کے سہی ہونے کی صورت میں شوہر نے دو ہزار کے مقدار بیان کیا یعنی اگر وہ اسے نکالتا ہے تو دو ہزار دے گا یہ شرط کے سہی ہونے کی صورت میں تھا لیکن جب شرط کو توڑ دیا ٹھیک ہے Yes. <laughs> اچھا ٹھیک ہے دیکھی گئی عجیب سی بات ہے امام صبح رحمتہ اللہ علیہ یہاں پہ اس مسئلے میں صاحب ہدایہ نے آئینہ کے اقوال کو کیا صاحب ہدایہ نے بات پہنچا رہی وہ عبد المس علطۂ یعنی مسئلے کی جڑ جو ہے وہ کتاب الاجارات میں ہے اس نے بات کو پہنچایا لیکن آپ یاد رکھیے گا انعم صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو پہلی شرط لگائی اس مسئلے میں ایک, ایک شرط تھی جی جب تک یہ اکیلی شرط تھی اس کا کوئی مقابل نہیں تھا تو یہ شرط ٹھیک تھی جی وہ الافی نے اور اس کے مقابل دوسری شرط لگا دی پہلی شرط لگائی تھی تو ٹھیک تھا اس کا کوئی مقابل نہیں تھا اور جو مقرر کیا تھا ایک وہ بالکل درست تھا اب کیا ہوا کہ شوہر نے دوسری بھی شرط لگا دی اگر نکالے گا تو دو ہزار دے گا اب کیا ہوا شرط اول شرط فانی دونوں بہن معائز ہو گئے اب ہوا کیا کہ پتا نہیں یہ پہلی شرط کو پورا کرے گا یا دوسری بھی کرے گا جو مقرر کیا گیا تھا الف یا الفیب یہ دونوں مجبور ہو گئے جب تک تو ایک شرط تھی کہ وہ اس کو مقیم رکھے گا تو اس صورت میں یہ تفصیلات مقرر کرنا مہر بالکل ٹھیک تھا اب جب دوسری بھی شرط پائی گئی تو تسلیہ مجبور ہو گیا مقرر کرنا مجبور ہو گیا تو اب اس صورت میں امام صاحب رحمتہ اللہ علیہ کا مطلب یہ ہے کہ شرط اول بھی ہو اور ثانی بھی ہو تو شرط ثانی جو ہے یہ فاصل ہو جاتی ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ شرط ثانی کی وجہ سے شرط اول کے اندر فساد برپا ہو گیا جب تک تو شرط اول کی یہ شرط لگائی گئی تھی اس وقت تک تو وہ مقرر کی وہ بات ٹھیک تھی شرط آج پانی ہی آتے اس کے بیچ میں پنگا ڈالا دونوں ہی شرطیں مجبور ہوگی کہ اب کس پر عمل ہوگا کس پر نہیں ہوگا بیچ میں لٹ گیا انسان تو اس صورت میں اب کیا ہوگا کہ شرط فانی اس کا شمار فاسد شرط میں ہوگا جی اور شرط اول فاٹل میں بھی ہوگی تو شرط پانی یعنی دوسرے مسئلہ جب کام کرے گا وہ تو اس کے عیبت میں اس کام کرنے کی وجہ سے اس عورت کے لیے ماہر مصری ہی واجب ہوگا اور اس سے اس میں کمی جاتی نہیں کی جائے گی پہلی صورت اگر پوری کرتا ہے کہ اقامہ بھی ہے فلاح الحم تو اس صورت میں تو وہ پہلا مسمہ ٹھیک ہے اور دوسری واجب ہوگا لیکن اگر دوسری شرط پوری کرتا ہے دوسرا کام کرتا ہے تو اس صورت میں دو ہزار نہیں بلکہ اس کے لیے ماہر مصری ہوگا کیونکہ یہ شرط ثانی ہے امام صلی اللہ علیہ کے یہ جب شرط ہی فاطر ہے تو اس دو ہزار کا اعتبار بھی نہیں ہوگا بلکہ صرف فلاح محرال مسلمہ اس کے لیے محرول مصری اس کے لیے مہر مصری ہی ہوگا باقی جو فکاوا ہیں ان کے نزدیک ان میں شہزان اللہ فرماتے ہیں کہ دونوں شرطیں ہی جائز ہیں اور اس کے علم جو بھی اللہ فرماتی ہیں کہ دونوں کی دونوں شرطیں فاطر ہیں لیکن سبھی گائے نے یہاں پہ کسی کی بھی دلیل کو ذکر نہیں کیا ہاں امام کو رحمۃ اللہ علیہ کے دل بنانے کا بھی के नजदीक पहली है पहलीजार है।, है वो ठीक है वो मुफैया है लेकिन दूसरी शर्त ही फातिद है उस फसाद की वजह से शर्त जब फातिद होगी तो दो हजार भी उसके ऊपर नहीं आएंगे और उस फसाद की वजह ऐसी और उसको मारे भी हमारी इनशाला कल तीन सौ चौदह सतह ऐसी पड़ेगा